اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد ہے ڈبلو ڈبلو اپنا دس قرآن ہے کام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 بَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّتُ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ صدق اللہ العظيم آج ہم نے اپنے درست کا آغاز سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو اسی سے کیا ہے آپ سن چکے کہ پہلے انفاق فی سبیل اللہ صدقہ زکاة خیرات کا ذکر تھا اس کے فضائل بیان کیے اس کی قبولیت کی شرائط اور آداب اللہ نے بیان فرمائے اس کے بعد سود کا ذکر ہوا جو کہ صدقہ کی بالکل ضد ہے صدقہ دینے والا صرف اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے جب کہ سود دینے والا سود پر قرض دینے والا بندوں سے نہ صرف یہ کہ اصل وصول کرتا ہے بلکہ اس پر کچھ زائد بھی وصول کرتا ہے صدقہ دینے والا مخلص ہوتا ہے خیر خواہ ہوتا ہے ہمدرد ہوتا ہے سود خور ظالم ہوتا ہے سنگدل دل ہوتا ہے خود غرض ہوتا ہے لالچی ہوتا ہے صدقے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے بخشش کا وعدہ ہے سود کھانے والوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور ان کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے کا سود کھانے والے کا ہلکا سے ہلکا جو گنا بیان فرمایا وہ فرمایا کہ اتنا ہے جیسا کہ کوئی اپنی ماں سے منہ کالا کرے تو یہ دو جدیں ذکر فرمائیں آج کے درس میں ایک اور پہلو کی طرف اللہ نے متوجہ فرمایا بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف تو سود خور ہوتا ہے جس کی ذہنیت اور سوچ یہ ہے کہ وہ مفلس غریب اور فقیر انسانوں سے جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جتنا ان کا خون نچوڑ سکتا ہے ان کا خون نچوڑتا ہے اور جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو مالی پریشانی میں تو سود خور کو خوشی ہوتی ہے کہ اب میرے پاس یہ آئیں گے قرض لیں گے اور مجھے زیادہ سے زیادہ سود کمانے کا لینے کا موقع ملے گا اسی طریقے سے اگر کسی ملک میں کسی قوم پر کوئی آفت آ جائے سیلاب آ جائے زلزلہ آ جائے تباہی آ جائے یا کسی کے ہاں میت ہو جائے تو سود خور کو خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم سودی قرضے دیں گے اور اپنے بیلنس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں گے یہ جو کام ہے یہ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے ملکی سطح پر بھی ہوتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو انفرادی طور پر دیہاتوں میں شہروں میں گلی کوچوں میں محلوں میں غریبوں کو ناداروں کو مجبوروں کو سود پر قرضے دیتے ہیں اور پھر ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں دکانیں دیتے ہیں مکان دیتے ہیں دکانوں اور مکانوں کے لیے قرضے دیتے ہیں اور ان پر سود لیا جاتا ہے بعض انتہائی نچلی سطح پر سود خوری کا کام کرتے ہیں کسی کو کپڑا قرض پر بیچ دیا لیکن اس پر سود لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں اس پر سود لیتے ہیں لوگوں نے شادی بیاہ کے اندر بہت سی رسمیں اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی ہیں چنانچہ دنیا میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے شادی بیاہ کے موقع پر سود پر پرزے لیتے ہیں اور پھر ان کی ساری زندگی ان قرضوں کی ادائیگی میں اور سود کی ادائیگی میں گزر جاتی ہے اپنا دین بھی تباہ کرتے ہیں اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں بس ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ قرض کا بوجھ سودی قرض کا بوجھ اولاد کے گلے کا ہار بن جاتا ہے ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے شادی بیاہ کو تو چھوڑیں ہمارے لوگوں نے کسی کی میت ہو جائے تو اس موقع پر بھی بہت سی رسمیں ایجاد کر رکھی ہیں جن کا ثبوت نہ کتاب اللہ سے نہ سنت رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم بس کھانے پینے کے بہانے تو ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے سود پر قرضے لیتے ہیں جتنی زیادہ کوئی عمر پا کر انتقال کر جائے جتنا زیادہ کوئی بوڑھا یا گھر کی کوئی بوڑھی انتقال کر جائے اتنے ہی زیادہ بعض علاقوں میں بعض خاندانوں میں یوں کہلے کہ جشن سا منایا جاتا ہے اتنی بڑی دعوت کی جاتی ہے اور اس مقصد کے لیے سود پر قرض لیتے ہیں باہر کی دنیا میں بھی ایسے ہو رہا ہے تقفین و تدفین کے لیے موت کی رسمیں سر انجام دینے کے لیے لوگ قرض لیتے ہیں ابھی جو میرا جنوبی افریقہ جانا ہوا تو وہاں پتہ چلا کہ عیسائیوں کے ہاں یعنی وہاں کے جو عیسائی ہیں سارے عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا وہاں کے جو سیاہ فام ہیں اصل وہاں کے رہنے والے تو ان سیاہ فام عیسائی بشندوں کے ہاں رواج یہ ہے کہ مردے کا کسی شخص کا انتقال وہ اگرچہ پیر منگل کو ہو بدھ جمعرات کو ہو لیکن وہ مرد, مردے کی تدفین اتوار کو کرتے ہیں اور اتنے دنوں تک اس کی لاش کو سردخانے میں رکھوا دیا جاتا ہے اور تدفین خود نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے باقاعدہ تجارتی بنیادوں پر ادارے بنے ہوئے ہیں اور جتنا کوئی صاحب حیثیت ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ بڑے سے بڑے ادارے کو جو تدفین کے انتظامات اعلیٰ پیمانے پر کرے اس کو بلاتے ہیں اس کو بک کرتے ہیں چنانچہ وہ ادارہ آتا ہے اس کے افراد آتے ہیں اس کے کارکن آتے ہیں صرف مردے کی تدفین باقی رسمیں نہیں صرف اس کو دفن کرنا قبر میں اتارنا اس کے لیے باقاعدہ ان کے کارکن آتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر خرچہ ہوتا ہے چنانچہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ صرف قبر میں مردے کو اتارنے کے لیے سود پر قرضے لیتے ہیں میں نے دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا سیدھا سادہ سا دین عطا کیا ہے ہم اگر اس میں مشکلات پیدا کرنا چاہیں تو یہ الگ بات ہے ورنہ اللہ نے تو اس میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے ایک قبر کھو دو چادریں نہیں مل جائیں تو بہت اچھا نہ ملیں تو پرانی چادروں ہی میں صحیح لپیٹ کر ان کو دفن کر دیا جائے اور اللہ سے دعا کر دی جائے پرانی چادر میں بھی دفن کرنا کوئی بری بات نہیں ہے خلیفہ اول سیدنا نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو نصیحت کی تھی کہ مجھے پرانی چادروں ہی میں کفن دے دیا جائے اس لیے کہ اللہ پہ اللہ پاک کے یہاں چادروں کو نہیں دیکھا جائے گا اللہ پاک کے یہاں تو اعمال کو دیکھا جائے گا قیمتی سے قیمتی چادریں ہوں اور میں صاف کہتا ہوں معاف کر دیجیے گا معاف کر دیجیے گا زم زم میں دھلی ہوئی زم زم میں دھلی ہوئی اور آپ نے چادروں کو کابے کا طواف کروا لیا نفیس قسم کی چادریں میں کہتا ہوں ان پر دس قرآن پڑھ کر آپ نے دم کر دیا لیکن جس شخص کو ان چادروں میں کفن دیا گیا ہے اس نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا تھا وہ ظالم تھا وہ سود خور تھا وہ حرام خور تھا وہ قاتل تھا تو زمزم میں دھلی ہوئی چادروں میں دفن کرنا اس کے کسی کام نہیں آئے گا ہاں ایسا تھوڑا ہے کہ کیسے بھی سنگ دل اور ظالم اور سود خور چور ڈاکو اور انسانوں پر ظلم ڈھانے والے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے اللہ کی کتاب سے ساری زندگی اراض کرنے والے اور ساری زندگی نافرمانی بغاوت اور سرکشی میں گزارنے والے ان کو اعلیٰ چادروں میں کفن دے دیا تو وہ تو جنتی بن گئے اور ایک غریب جس نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقوں کے مطابق گزاری لیکن اس کے کفن کی چادریں سستی تھیں پرانی تھیں اور اللہ نے اس کی مغفرت نہیں فرمائی یہ کیسی سوچ ہے کیسے آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیسے فیصلے ہیں ہمارے عقیدت کی بات دوسری ہے لیکن اللہ کا جو قانون عدل ہے اس کی بات دوسری ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ قرضوں کا لین دین اور سود کا لین دین اس کا کام انفرادی سطح پر بھی ہو رہا ہے ملکی سطح پر بھی اللہ معاف فرمائے سارا عالم اسلام بھی اسی میں مبتلا حیرت ہے صبح شام اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں خود تلاوت کرتے ہیں نماز میں پڑھا جاتا ہے اللہ کہہ رہے فضن اللہ و رسولی اگر تم باز نہ آئے سودی کاروبار سے اور سود کے لین دین سے تمہارے لیے تو پھر تمہارے لیے اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے پڑھ لیں امریکہ کہ دے اگر تم نے ایسا کیا تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے تو راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی بھوک اڑ جائے گی حواس معطل ہو جائیں گے ارے امریکہ نے دھمکی دی ہے اگر ایسا کرو گے تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور اللہ دھمکی دے رہے تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی امریکہ کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ملکی کی سطح پر بھی ہو رہا ہے نام بدل گئے قرض کا نام لون رکھ دیا اور سود کا نام پرافٹ رکھ دیا نفع رکھ دیا اور مختلف ادارے وجود میں آ گئے تو پورا ملک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے حالت جنگ میں ایک طرف اللہ اور اس کا رسول اور دوسری طرف پورا ملک بلکہ کہنے کے پورا عالم اسلام حالت جنگ میں بات کو کی نہیں وہ تو مانتے ہی نہیں قرآن کو وہ تو مانتے ہی نہیں حلال اور حرام کے امتیاز کو وہ تو جانتے ہی نہیں سود کی کباہتوں کو انہوں نے تو سنا ہی نہیں اللہ نے کیا کہا اللہ کے آخری نبی نے کیا کہا لیکن ہم نے تو سنا ہے ہم تو پڑھتے ہیں ہم تو جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لیکن ہمارے دلوں میں خوف نہیں ڈر نہیں در الاقوامی سطح پر بھی سود کا لین دین یہ عالمی بینک اور یہ آئی ایم ایف وغیرہ مختلف ادارے جکڑا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے ملکوں کو ہماری معیشت کو بلکہ ہماری سیاست کو ہماری معاشرت کو ہماری تہذیب کو ہمارے تمدن کو جیسا چاہتے ہیں رخ دیتے ہیں سارے انسانوں کو اور پھر مسلمانوں کو بھی یوں سمجھ لیں کہ موم کی ناک بنا ہے جدھر چاہے موڑ دیا اب سکون تو ہے نہیں چنانچہ لہب و لعب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں فحاشی اور ارانیت میں دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں جن دنوں میں میرا یہ سفر تھا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عالمی سطح پر فٹ بال کے مقابلے ہو رہے تھے ہمارے ملک میں بھی اس حوالے سے جنون پایا جاتا ہے لیکن عرب ممالک میں تو جنون کی انتہا پائی جاتی ہے پتہ چلا کہ دو ٹیموں کا مقابلہ تھا سعودیہ کی ٹیم نہیں تھی دو ٹیموں کا مقابلہ تھا اگرچہ سعودیوں کو بھی اپنی ٹیم سے بڑی توقعات پورے سعودیہ میں ان کی تصویریں لگا رکھی تھیں اور اس طرح کے نعرے کننا مع ال کننا مع نام اور کیا کیا ہم یعنی سبز ٹیم کے ساتھ ہیں ان کی ٹیم کا لباس سبز تھا تو پتہ چلا کہ دو ملکوں کی ٹیموں کا مقابلہ تھا اور اسے براہ ٹی وی پر نشر ہونا تھا تو مدینہ منورہ کے مدینہ منورہ کے پی وی اسٹیشن میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو گئی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول کے حکم توڑے تو کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا لیکن ذرا سا اس میں توکف آیا تعطل آیا نشریات میں اور گویا کے ان کا جو خیال تھا اور شوق تھا اس کے راستے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوئی تو مدینہ منورہ کے لوگ ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے کے لیے نکل آئے تو یوں دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں حرام کھانے کی وجہ سے سکون تو رہا نہ تو اب دل بہلانے کے لیے مختلف کھلونے فاشی اور اریات لہ بولا اب تو ارض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف تو سودی نظام ہے اور سود خوروں کی ذہنیت جو اس دنیا میں غربت دیکھنا چاہتے ہیں اور غریبوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں ان کا خون نچوڑنا چاہتے ہیں مت سمجھیے عالمی بینک اور دوسرے ادارے یہ ہمیں خوشحال کرنا چاہتے ہیں جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے اللہ کی قسم جھوٹ ہے یہ ہمیں خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے یہ تو مسلمانوں کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے ان کے بس میں ہو تو سارے عالم اسلام کو موت کے گھاٹ اتار دیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا کبھی بہانے بہانے سے افغانستان کی پٹائی کبھی عراق کی پٹائی اور اب فلسطین اور پھر بیروت اور نہ معلوم ان کی فرشت میں کیا ترتیب بنی ہوئی ہے اور پورا عالم اسلام ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کا منظر پیش کر رہا ہے سب خاموش مرتے رہے فلاں مر رہا ہے ہمیں کیا بیروت والے مر رہے ہیں فلسطین والے مر رہے ہیں ہمیں کیا یہ نہیں جانتے کہ کل ہماری بھی باری آنے والی ہے تو ایک طرف تو سود خوروں کی ذہنیت کہ وہ تنگ دستوں کو مزید تنگ دست دیکھنا چاہتے ہیں غریبوں کو مزید غریب دیکھنا چاہتے ہیں قحت سالی پر سیلاب پر تباہی پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارا قرضوں کا نظام مزید رائد ہوگا اور دوسری طرف اسلام کا نظام صدقے کا نظام زکوٰۃ کا نظام خیرات کا نظام اور مقروض کو مہلت دینے کا نظام اللہ کی قسم اگر عالم اسلام کے سارے صاحب نصاب لوگ سارے تاجر سارے ملازم سارے کاشتکار صرف اپنی پوری زکوات نکال دیا کریں صرف زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں تو اللہ نے عالم اسلام کو اتنا دیا ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک شخص بھی بھوکا نہ رہے ایک مسلمان بھی بے مکان نہ رہے بے سہارا نہ رہے کوئی مسلمان علاج معالجے سے محروم نہ رہے تو یہ دوسری طرف اسلام کا نظام ہے زکوٰۃ صدقہ خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نظام اور یہاں پر جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر مقروض واقعی فقیر ہو تنگ دست ہو اس کے حالات اچھے نہ ہوں اور وہ وقت پر قرض کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو تو تعلیم یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے سودخور کیا کہتا ہے نرمی نہیں سختی سود پر سود لگاتے جاؤ قرض کی زنجیر میں سود کی زنجیر میں اسے جکڑکڑ جاؤ آخری قطر تک نچوڑ چوڑ لو اور ہمارا اللہ کیا کہتے ہیں نہیں اس کو مہلت دو اگر واقعی تحقیق سے ثابت ہو جائے گواہی سے ثابت ہو جائے کہ یہ مفلس ہے فقیر ہے ایسے حالات پیش آگئے کہ یہ وقت پر قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دو وہ ان کا نزو عسفرتن فنزیرت اللہ معیسرا اگر کوئی تندست ہو تو اس کو مہلت دی جائے خوشحالی تک یہ تو اللہ نے فرمایا اور آگے کیا فرمایا وہ انتصد کو خیر اور یہ کہ تم قرض معافی کر دو تمہارے حالات اجازت دیتے ہیں اتنا قرض ہے کہ معاف کرنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور جانتے ہو کہ اس کے حالات ہیں کہ وہ ادا کر نہیں سکتا تو فرمائیں کہ اگر معافی کر دو خیر القم تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تمام اگر تم ادر و ثواب کی خبر رکھتے ہو اگر تمہیں معلوم ہو کہ معاف کرنے سے اللہ کی کتنی رزا حاصل ہوگی میرا اللہ میرے رزق میں کتنی برکت دے گا اور میں جو معاف کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے اللہ کتنا دے گا اگر تمہیں اس کا علم ہو تمہیں اس کی خبر ہو تو پھر تم سمجھ لوگے کہ معاف کرنا ہی بہتر ہے یہ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے بھی اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے صحیح مسلم میں حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منفسا من ان جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کیا اللہ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرے گا ممن یسرا یسر اللہ علیہ دنیا بل آخرہ اور جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا ایک اور رویت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے اللہ اکبر عجیب فضیلت ہے ہمارے آقا کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شخص انتست چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی پریشانیاں دور ہوں فل یو فرج ان مؤثر تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے تنگی کا معاملہ نہ کرے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اس کو مزید محلت چاہیے مزید مہلت دے دے اس کی دعائیں قبول ہوں گی اللہ اس کی پریشانیاں دور فرمائے گا ایک تیسری روایت صحیح مسلم میں ہے ابو مسعود ن سرویت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت کا کوئی فرق تھا اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا جب حساب ہوگا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس نیکیوں کا کوئی زیادہ ذخیرہ نہیں ہے میں اکثر اس کی وضاحت کر دیا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ نفلی عبادتوں کا کوئی زیادہ ذخیرہ نہیں ہے لیکن ایک نیکی اس کے اندر پائی جاتی تھی وہ یہ کہ وہ تاجر تھا اس نے اپنے ملازمین کو یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو اینتجا بزو علی مؤثر جو تنگ دست ہو غریب ہو فاقہ کش ہو فقیر ہو جس کے بچے بھوک سے نڈال ہوں تم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو ہاتھ درم رکھا کرو جب اس کے نامہ مال کو تلاش کیا گیا تو یہ نیکی ملی تو اللہ فرشتوں سے کہہ دیں گے نہ نو احکوال من ہوں تجا اگر یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا تو میں نرمی کا معاملہ کرنے کا زیادہ حقدار ہوں تم اس سے درگزر کر دو معاف کر دو گناہوں کا دفتر بند کر دو مجھے اس کی یہ نیکی بڑی پسند آئی ہے کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا تھا افو درگزر کا معاملہ کرتا تھا اور میں تو رہمان ہوں میں تو رحیم ہوں میں تو افو درگزر کو پیدا کرنے والا ہوں تو میں کیوں نہ معاف کروں یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں قرض کی بات چلی ہے تو اس موضوع کو مکمل کر لیا جائے ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارے حالات اگر اجازت دیتے ہیں تو اپنے مکروض کو معاف کر دو معاف نہیں کر سکتے تو اسے مہلت دے دو لیکن دوسری طرف مکروض کو بھی سمجھایا گیا طرح طرح سے سمجھایا گیا دیکھو قرض کسی کا لے کر دنیا سے جانا نہیں ہے اس حالت میں دنیا سے نہیں جانا کہ تمہارے ضم میں کسی کا قرض ہو اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے کوشش کرو کہ تمہارے ذمہ جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے کسی کا قرض دبا کر تم دنیا سے چلے جاؤ بہت بڑا گناہ ہے جیسے بہت سے لوگ باقعتاً مستحق ہوتے غریب ہوتے فقیر ہوتے ان کے حالات قرض کی ادائیگی کی اجازت نہیں دیتے اسی طرح ایسے لوگوں کی بھی کبھی نہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی دوسرے کا قرض ادا نہیں کرتے ایک عادت ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ذاتی طور پر جانتا ہوں خاصے خوشحال کھاتے پیتے کسی کا حق ہے کسی کا قرض ہے کسی کی مزدوری ہے نہیں دیتے تن کرتے پریشان کرتے کل آ جانا پرسوں آ جانا چکر لگوا لگوا کر تنگ کر دیتے چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بعض اوقات قرض خاج ہوتے مجبور ہو کر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس مقروض کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں آئے دن ہم اخباروں میں ایسی خبریں پڑھتے رہتے ہیں دوست نے دوست کو قتل کر دیا کس پر کسی قرض پر رقم لی تھی کو قرض کے طور پر نہیں دے رہا تھا تنگ کر رہا تھا مجبور ہو گیا اس نے مار دیا بہت بڑا گنا ہے کسی کا قرض دبا لینا قرض اپنی گردن پر رکھ کر دنیا سے چلے جانا خوشحالی ہوتے ہوئے بھی ٹال مٹول سے کام لینا ابو دعود میں ہے ابو مسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک گناہوں میں سے بڑا گنا کبائر کے بعد یہ ہے کہ کوئی بندہ اس حال میں مر جائے کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہو اور اس نے اتنی نیراش بھی نہ چھوڑی ہو جس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہو صحیح مسلم میں حیرت عبداللہ بن عمر